رحیم سجیزہ نمن آج اپریل انیس سو چوراسی کی تیرہ تاریخ ہے اور درسِ قرآن کریم کا آغاز سورہ سورہر کی آئے دس سے ہو رہا ہے سیون سکس اوور ون زیرو آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں جو آیات اس کی آئی نے آئی تھی اس میں اب تعالیٰ نے کہا یہ تھا کہ دیکھنا ایسا معاشرہ یا نظام نہ قائم ہو جائے جس میں پھر شار اڑ کر نزا کرتا ہے کوئی بچتا ہی نہیں ہے اس سے پھر اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے ایسا انتظام کرو کہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے ایک موضوع الگ ہے جو میں ارد کروں گا کہ معاشی نظام کو قرآن نے کتنی اہمیت دیا ہے اب آپ غور سمجھائیے کہ یہ معاشرہ کے جس میں شر اڑ کر لگا کرتا ہے اس کے لیے کہا یہ کہ دیکھو یہ کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے معاشرے کے اندر اور ان لوگوں نے پھر اس کے لیے کہا کہ ہم نے ایسا انتظام کیا کہ واقعی کوئی شخص بھوکا نہ رہے اور جن کی روٹی کا انتظام کیا ان سے یہ کہہ دیا کہ اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ لینا تو ایک طرف ہم شکریہ کے بھی مطمئن نہیں ہیں لا مرید و جدام والا شکریہ وہ اس لیے کہ اتنا نخاخوں میں ربدینہ یومن ابوشن خمشریرا کہ ایسا اگر نہ کیا تو ایک ایسا دور آ جائے گا ایک ایسا نظام آ جائے گا کہ جس میں فردگی اور افسردگی ہارے کے اوپر قرآن کس انداز سے یہ بات کا تھا چلا جاتا ہے انہوں نے ایسا انتظام کیا شرلا زال جاؤ میں سرو انہوں نے ایسا انتظام کیا اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں ایسی صورت پیدا ہو گئی ایسا معاشرہ قائم ہو گیا کہ جس میں خوشگواریاں مسرتیں ہر شخص اشاخ بشاخ تھا کسی قسم کی افسودگی پجمرغی نہیں تھی نظرت اور و سرور بادگی تھی مسرتیں تھی یہ اس معاشرے کے اندر ہی ہوا تو وہ جو ہر بار دہراتا ہوں کہ یہ ذہن میں کہ یہ یہاں ہی وہ معاشرہ تھا جس کے مطلب کہا تھا کہ اس کا شار پھول کر لگ جائے گا اسی دنیا میں پھر اس کے بعد وہ معاشرہ قائم ہوا جس میں کہا گیا کہ کسی قسم کی اپسردگی اور پنگگی نہیں ہو مسرتیں ہوں گی نشاط انگیزیاں ہوں گی اشاط بٹاش ہوں گے خوشگواریاں ہوں گی یہ آپ دیکھیے کہ یہ جنت یہ معاشرہ اس دنیا میں قائم ہو رہا ہے آخرت کی جنت کو ابھی اور آگے چل کر آتی ہے کہ یہ چیز پیدا ہوئی سبر جنت یہ نتیجہ تھا اس استقامت کا جو انہوں نے اس قسم کا ماطرا قائم کرنے میں روا رکھی اس کا نتیجہ یہ تھا اب یہ ہے جنت ہے باری. یہاں سے آگے بھی اور پھر خاص طور سے ہم انتیسویں پارے کے آخری چورکوں میں پہنچ رہے ہیں اور تیسویں پارے میں تو بالخصوص بڑی تفصیل سے جنت اور جہنم کی تفاتیل ہمارے سامنے آئیں گی یہ میں پھر عرض کر دوں کہ یہاں کی جنت کے بعد بخروی زندگی کی جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان ہے لیکن اس کے متعلق جو قرآن نے بیان کیا ہے میں نے عرض کیا کہ اب وہ تفاثیل بڑی کثرت سے ہمارے سامنے آئے گی ہر بار جو دہرانے کی بجائے ایک چیز کو سامنے رکھ لیجئے کہ قرآن میں کہا ہے کہ جو کچھ ہم نے آخرت کی زندگی کے متعلق بتایا ہے وہ تمشیلی طور پر بتایا ہے مثال کے طور پر وہ بتایا ہے ان الفاظ کے لغوی معنی نہیں ہے بلکہ وہ مثال کے طور پر بتایا ہے یہ آپ جو ہے اس کو اس کا حوالہ رکھ لیجیے تیرہ بتا پینتیس مسل الجنت عید المتق جس جنت کا واضح متقویوں سے کیا جا رہا ہے اس کی مثال یوں سمجھیے گجری منٹا حل الار ہوکولہ ہا ذائم مزلو ہا کثیر کہ آب رواں اس کے نیچے جاری ہے گھنے سائے ہے اور لطف میوے ہیں مسئلوں یلّت اللہ ان مثال یوں سمجھیے ان چیزوں کی آپ کو یاد ہے کہ قرآن کریم نے جتنی آیات ہیں قرآن کی ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اور حکامات سورہ متشادیات شرائے عالمان نے دکھائی ہے محدمات تو وہ ہیں جو قانونی حیثیت رکھتی ہیں آسام کی حیثیت رکھتی ہیں وہ متعین انداز میں بیان کیا جا رہا جاتا ہے وہ الفاظ کے وہی معنی ہے جو لغوی معنی رفت کے لیے جی اچھا جب اس نے کہا ہے کہ تمہاری حرام ہے تو ان کے معنی وہاں مائی ہے مجازی معنی نہیں ہے ہیں وہ صحیح وہی اس کو محدمات کہتے ہیں اور دوسرا اس نے کہا ہے کہ متشاد وہ باتیں وہ واقعات جنہیں کشمیر دے کر کشمیر کے طور پر بیان کیا گیا ہے کشبیم بیان کیا گیا ہے تو یہ وہی ہیں جن کو اوق الفکرت کہتے ہیں میڈیا فزیکل کہتے ہیں ماورائے سکھدے انسانی کہتے ہیں یعنی خدا کا عالم عمر جس میں خود اللہ تعالی کی ذات اس کا پورا نظام اس کے وہ منائے کا وہ تفاصیل وہ عالم عمر ہے وہ ہماری سمجھ اور دانش سے مار رہا ہے اور اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی اسے بھی ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ نہیں سکتے اسے مثال دے کر سمجھایا تشویش کے طور پر سمجھایا تو اب یہ جتنی چیزیں آئیں گی جنت کے متعلق مطلب جو تفاصیل دی ہیں قرآن نے یہ سمجھ لیجیے کہ وہ مثال کے طور پر بیانتی ہیں تشویشن بیان کی اب جو تصاصل آئی ہے سمجھنا تو انہیں ایسا ہی ہے کہ وہ مثال کے طور پر بیان تی ہیں لیکن وہ مثال کے طور پر بھی جو چیزیں بیان کی جائیں گی وہ کیا چیزیں ہوں گی جو بیان کی گئیں اس کے لیے ہمیں عربی معاشرہ دیکھنا پڑے گا تو اربوں کے ہاں تو آپ جانتے ہیں سوائے ریگستان کے, شہی کے جسے وہ جنت کہتے تھے وہ چند درخت ہوتے تھے کھجوروں کے نقلستان اور وہ وہاں جہاں پانی, جہاں پانی کا چشمہ ہوتا تھا جہاں پانی کا چشمہ ہوا چار درخت وہاں ہو گئے وہ ان کے پیچھے جنت ہوتی تھی وہاں وہ ڈیرا ڈال لیتے تھے چشمہ خشک ہوا کھانا بدوسی کی زندگی یہ جن جسے کہا ہے قرآن نے وہاں سے ہی اٹھے اور کہیں پھر جا کے ڈونگا کہیں پانی مل گیا وہیں چار درخت ہوئے اس کے نیچے پھر ڈیلا ڈال دیا ان کی تو ڈری تھی اب وہ جو دیکھتے تھے للچائی ہوئی نظروں سے ان کے دونوں طرف عظیم شان تہذیب کی مالک دو سلطنتیں دو مملکتیں تھی رومہ کی مملکت اور ایران کی مملکت وہ مملکت ہی نہیں تھی ہزارہ سال پر بکھری ہوئی تہذیب تھی ان قوموں کے اندر وہاں جس انداز سے آسائش زبائش کی نوا کی چیزیں تھی یہ اس قسم کے یہ عدن جن چاروں کو کھجوریں کھانے کو کھجوروں کی جٹھلیاں پیس کر ستو بنا کر گزارا کرتے تھے وہ جو پھر نےکی کا بیت یہ ہے اونٹنی کا دودھ پیتے تھے اور گو کا گوشت کھاتے تھے یہ تھے عرب اور دائیں بائیں دو اس قسم کی متمدن مذہب مدیں تہذیب میں وہ دیکھتے تھے وہاں ان کے لیے میراج زندگی کی آسائشوں کا وہ تھا جو ان مملکتوں پر تو نہیں تھا انہیں خاص طور پہ ایران تو بالکل ساخت واقع ہوا رومن تو پھر بھی ذرا دور تھے یہ ایران والوں کا تو ہر وقت آنا جانا تھا بارڈر ان دونوں کے ملتے تھے یہ کرم جسے آج عراق کہتے ہیں نا اس کا ایک حصہ کے عراقم جسے کہا جاتا تھا وہ ایران ہی کا حصہ تھا ان کا داروسلطنت مداحث کس میں واقع تھا تو آپ غور کیجیے کہ ادھر ان کی یہ کیفیت بے چاروں کی دودھ سوسمار کا گوشت اور کھجور کی گٹنیوں کی سدو اور ادھر جب وہ ادھر نگاہ ڈالتے ہوں گے ان کی طرف تو آپ سوچیے کیا کچھ نہ کچھ تو قرآن کریم نے جنت کی جو تفاصیل تصویر مثالی طور پر بیان کی ہے وہ قریب وہ معاشرہ ہے جو ایرانیوں کے یہاں موجود بتایا گیا تھا کہ اگر تم اس قوانین میں خداوندی کی بیرونی میں نظام قائم کر لو گا تو جو کچھ تم آج کس طرح مل جائی ہوئی نظروں سے ایرانیوں کے ہاں رومانیوں کے یہاں دیکھتے ہو وہ سب تمہیں حاصل ہو جائے گی تم ایرانیوں کے یہاں کیا کیا چیزیں تھی اس کی تفصیل تو وہ ایران کی ہسٹری پر ہم لے کے پتا کرتا ڈرون کی ہسٹری اگر دیکھ لی جائے اور نہیں تو بڑی تفصیل سے ہسٹری اس کی موجود ہے پورا معاشرے کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اس کو دیکھا جائے تو پھر سمجھ میں بات آتی ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے ان سے مثالی طور پر جس جنت کا ذکر کر رہا ہے وہ ایران کا ہی معاشرہ نظر آتا ہے یعنی وہاں کی ہیں وہاں کی شرابیاں جو میں کہہ رہا ہوں وہاں کی برائیاں نہیں نظام ہو وہ جو قرآن نے قائم کیا ہے اور اس کے اندر وہاں نوبا اور عسائشیں مسرتیں وہ ہوں جو جورانیوں کو ملک ہے یہ ہے انداز قرآن کا جو جنت کا ذکر اس نے کیا ہے یہاں اسی شکل کے اندر جو ان کے صحیح بانے ہیں آخرت میں مثالی طور پر ایران کی کیفیت کیا تھی چند الفاظ میں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے شاہکار رسالت میں جہاں مدائم کی فتح کا ذکر کیا عجیب و غریب وہ واقعات ہیں عجیب عجیبہ نے ہسٹری میں پڑھنے کے قابل ہے مدائم کی وہ فتح کیا ان اربوں نے فتح کیا وہاں سے کیسیعت یہ کہ شاہ ان کے یزگر وہ اس کے بعد بھاگ دیا. بھاگا پھرتا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہیں تنا نہیں اس کو ملی تھی ایک پنچتی میں جا کے تنا لی تھی اور وہاں پنچکتی والے نے اس کو مار دیا تھا ایران کی سلطنت کا انجام یہ ہے انہوں نے جب اس کو پتہ کیا تو سب کچھ وہ چھوڑ کے بھاگ گئے ایک ہاتھ مال غنیمت جو تھی اس کا پہنچوا حصہ بھیجا جاتا تھا مرکز میں جو وہاں جو انہوں نے بھیجا ہے اگر ساز میں تو ہاتھ لکھا تھا بارہ جو چیزیں تھیں چاندن ساز میں میں سناتا ہوں آپ کو یہ لوگ وہاں سے کس طرح کا موتیوں کا ہار اور جواہرات سے محسوس ساز اور زرکار ریشمی مجبوسات لے کر آئے جن میں جواہرات اسرا کی زرا اور تلواریں بھی جواہرات سے مرفت تھی جب اس مارے غنیمت کا خوف مدینہ پہنچا ہے تو اہل مدینہ کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی ان کا ذہن اسے باور نہیں کرتا تھا زندگی میں پہلی مرتبہ یہ کوئی دیکھا ہو ساٹھ مربع گنگ کا تو صرف ایک قالین تھا جس پر مملکت کا نقشہ بنا ہوا تھا اس کی زمین سونے کی تھی جاب جا موتیوں کی نہریں تھی کناروں پر چمرستان تھا جس پر منقوش درختوں کے تنے سونے کے پتے ریشم کے اور پھل جواہرات کے تھے حضرت رضی اللہ ال نے لکھا تھا کہ یہ تمام ضرور جواہرات مسلمان سپاہیوں کے قبضے میں تھے اور ایسے ایسے مقامات سے میرے تھے جہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن ان میں سے کسی نے ایک سوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھی سب کچھ لا کر اپنے قائد کے سامنے دیکھ کر دی جس وقت میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نعرے غنیمت کا جو حصہ تھا اس کی تفصیل جو ایک خط میں انہوں نے لکھی تھی وہ یہ تھی اب سوچئے کہ یہ ایران کی تعزیب میں کیا کیا کچھ نہ ہوگا یہ انہی دنوں کو اگر آپ دیکھیے انہیں سے جنت کا نقشم رتم ہو جاتا ہے اور قرآن نے جو جنت کا نقشم رقم کیا ہے وہ کچھ کسی قسم کی چیز ہے پہلی چیز کہ ہی کہتے ہیں کیا بات ہے اس زبان کی لفظ کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں ریشم ایک ہمارے یہاں تو یہ پونی کپڑے گرم ہوتی ہے نا خالص ریشم کا کپڑا جو ہے وہ بڑا گرم ہوتا ہے اس میں حرارت ہوتی ہے اس حرارت کی وجہ سے اسے حریر کہتے ہیں جس میں حرارت ہوتی ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا ان کے نزدیک وہ آزاد ہوتا ہے حر آزاد کو کہتے ہیں حرار اس کی جمع ہے حرارت حرار حر حریر ایک لفظ سے آپ سوچ لیجیے کہ لگوے مانے اگر حریر جنت کے ساتھ حریر کے ماں جو تھے وہ ریشم کا ملوث تھا تو وہ جو اس کی مانویت حیثیت تھی اس نے حرارت تھی زندگی کی روح مرنا نہیں تھی اس حرارت میں آزادی تھی کیونکہ پہلے کہہ دیا ہے کہ جنم کی زندگی میں و پہلے آ چکا ہے معقومیت تھی زنجیریں تھی ہتکڑیاں تھیڑیاں تھی۔ اس کے مقابلے میں جنت کا پہلا حریم بیان کر دیا آزادیاں حرارت زندگی اور ریشم کے مضبوط ایک ایک لفظ میں آپ دیکھیے دونوں دنیایں مضبر نظر آتی ہیں قرآن یہ کیسی تھی اور مط ادا ارائے یہ جن کے امیر المومنین کی قبیعت یہ تھی کہ وہ آئے تھے ان کے یہاں کی تصویر دیکھنے کے لیے روم پہ آئے تھے معلوم کریں ان کا بادشاہ جو ہے کہ سے رہتا ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا اس کو میری نہیں رہا کسی نے کہا کہ آؤ تمہیں بتایا وہ دیکھا تو اگر کے اندر باہر ریت پہنٹی ان پہ اپنا ہی وہ چوہا جو تھا اس کو سراہنے رکھا ہوا تھا گرمی میں سورج کی روشنی میں وہاں سو رہے تھے یہ ان کا یہ کے اپنے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ٹکاوٹ دیکھتے چلے جائیے نا اب پھر عرب کی سرزمین گرمی آئی تو اتنی سخت گرمی وہاں کی سوچیے نہیں چاہ وہاں کی گرمی جو پھر سردی آئی تو اتنی سخت سردی اگر وہاں اس قسم کا باہر کا موسم ہو کہ لال جڑا سی ہے سیمسنگ حریرہ نہ وہ جلسا دینے والی گرمی نہ دینے والی سردی مزاج موسم یعنی بہار کا موسم جسے ہم کہتے ہیں بہترین موسم دنیا میں یہ سپرنگ یا باہر کا موسم گنا جاتا ہے بہار کا موسم ہمیشہ رہے وہ دانی یا تن اگ ان کے ہاں درخت ہوتے تھے تو وہ کھجور کے درخت نیچے سے اوپر دس تنا ہی تنا چلا جاتا ہے تنا میں ایک بھی نہیں ہوتا اوپر جا کے چند شاخیں ہوتی ہیں صرف اب ہم چند شاخوں کا جو سایہ ہوتا ہے نیچے آپ سوچیے تو صحیح لیکن ان کے لیے تو غنیمت تھا بچتا یہ نہیں وہاں وہاں اس قسم کے درخت ہو گئے جن کی سایہ دار شاخیں چھپی ہوئی گنا سایا اتنا اور اگلی بات ہے گنا. <تصفح> اور وہ پھلوں سے لدی ہوئی ساخیں اور یہ ہے وہ جو خصوصیت پھلدار درخت اور ان کی شاخیں تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں کہا کہ وہ خالی قسم کے خود جا کے ہاتھ بڑھا کے ان کو چھوڑنا نہ پڑے وہ خود بخود جھک کے ان کی گھڑی میں آ جائے اور یہ ہے جنت ہمارے ہاں یہ بڑے پاپر سے اب جاتا ہے اور ہے بھی ٹھیک ہی بات فرقی یہ پیدائش ہمارے ہاں اجناس کی بھی اور خاص طور پہ تھلوں کی بہت زیادہ ہو گئی ہے جتنی زیادہ ہو گئی ہے اتنے ہی وہ عوام کے ہاتھوں سے دور چلے گئے گرمیوں میں تھا وہ عام ہو سردیوں میں تھا یہ وہ کنو اور سنترے ہیں وہ غریب ان کی طرف صرف دیکھ ہی سکتا ہے اتنے ہی اتنے دور سے یعنی یہ اندازہ لگائیے قرآن ایک تو یہ جو مجازی نقشہ پھینک رہا ہے ایسے درخت کھایا بھی اتنا بنا ہو پھل پھلوں سے شاخیں لدی ہوئی ہوں شاخیں جھٹی ہوئی ہوں یہ تو ہوا ٹھیک ہے ہوتا ہے اگلی چیز جو ہے کہ وہ اس طرح سے وہ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ان کے ہاتھوں میں آگئی ہوئی سر اور یہ ہے جنگی ماترا پیداوار کافی آدھا ہو اگر وہ غریب کی دسکرس میں نہیں ہے تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی غریب کے دکھ کی دوا تو وہ حل کرے گا نا جو اس کی دسخرس میں دو گا قطوف ہوا وہ ظلم ہوا اور تردی لگ گیا جو, کے ہوئے اس طرح ان کی دسترس میں جو ہوں گے یہ ہوگی جو اخوا دن کانک اواری فضا دن تک ضرور دروہ تفریح بندوری باکورے سورایا پیالے چاندی کے شیشے کے بے ڈب سے نہیں یہ عربوں کے ہاں کے جو کوئی برتن برتن بھی بنتے تھے تو پہلی ہاں اور ثقافت بات ہی نہیں آئی تھی اور ثقافت کی بات آگے جو ہمارے ہاں کلچر تجمہ کیا گیا ثقافت عربوں کے یہاں وہ ایک قبیلہ کا بنی فطی وہ تلواریں بنایا کرتے تھے اور تیز کیا کرتے تھے عربوں کی ثقافت اور تلوار تھی اور ہمارے یہاں ناچ اور گانا آگے ثقافت نہیں باہر تو انہیں چاندی کی کٹورے بلدوری سوراحیاں پیالے اطواب چاندی اور شیشے کے ملے ہوئے پتہ نہیں اوپر شیشہ نیچے کچھ چاندی کے یہ سب چیزیں اور پھر وہ کیا بات ہے قدرو تب تبدیل بھوڑے پان سے جڑی نہیں وہ نہایت سائش کی سستگی سے تیار کیے ہوئے پیمائش کے مطابق کیا بات ہے اور مزاج جو ہے زمزبیرا میں نے عرق کیا ہے نا کہ پہلے یہ کہا تھا کانا مزاج جو ہے کاپور یہ ابھی آتمان میں تھا اور یہاں زمزبیر میں نے عرض کیا تھا اس کا مقصد یہ ہے وہ ایک دال پہ رکھنا چاہتا ہے قوتوں کہ اگر کسی طرح سے قوتیں کم ہو گئی قوتیں زیادہ ہو گئی ہیں شدت ان میں پیدا ہو گئی ہے سرکشی اختیار نہ کر جائے اس کے مزاج میں تھوڑا سا کافور اس کے اندر تھوڑا سا مزاج یعنی انفار کی اندر باریک میں ملازہ فرمائیے کافور طبی نسخہ مزاج سے حرارت کو کم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے کم کر کے اعتدال پہ لے جائے اور اگر حرارت کم ہو رہی ہے تو طبی نقطۂ نگاہ ادرک تھوڑا سا دیا جاتا ہے جسے زمجویر کہتے ہیں وہ تھوڑا سا وہ ملا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی حرارت جو کم ہو گئی ہے وہ ذرا پڑ جائے اور نقطۂ تنازع پہ آ جائے یعنی بات مشروب کی ہو رہی ہے جو کچھ پینے کو مل رہا ہے میں نے اب کیا تھا نا کہ عربی زبان میں شراب شراب کوئی نہیں کہتے وہ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ ہر مشروب کو کہتے ہیں پینے والی چیز جو ہے ڈری چیز کے آپ کہتے ہیں ڈرنکس میں نے کہہ دیا تو دیر انگریزی کا ڈرنکس آ گیا ڈال دیا جائے بنتی نہیں ہے بادہ دادر کے سب آ گیا تو وہ کول ڈرنک بھی کہنا پڑتا ہے ان کو تو ہر مشروط کو وہ شراب کہتے ہیں تو جو کچھ پینے کو ملے گا ان پیالوں کے اندر کیا کیاتی ہوگی خرارتیں اگر کم ہو گئی ہیں تو وہ ان کو ذرا بڑھا کے اعتدال پہ لے جائے بڑھ گئی ہیں تو وہ اس کو ذرا نیچے پسا کے لے جائے گا اب بات شراب اور پینے کی چیز کی ہو رہی ہے اور بات ساری اسلامی نظام کی ہو رہی ہے جس میں ہر خوب کو احتجاج پہ رکھا جاتا ہے سر یو فونا پی ہاسن تانا مزاج و حاصم پھر مزاج و خاص مانے یہی نہیں کہ وہ خود اس کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے اس قسم کی اگر ہم جمین والی ہو تو وہ تو تیز ہر وقت حرارت کو تیزی کرتی رہے گی کپور والی ہو تو حرارت کو کم کرتی رہے گی مزاج ہوا یعنی اس میں یہ امیزش کر دی جاتی ہے کہ وہ یہ ہو جائے کی نہیں ہے کیا عرض ایک لفظ جی چاہتا ہے کہ میں ایک ایک درد سرد کرنا سکتا. یہ زنجبیل زمین کے دفظ ہے اگر میں جاؤں استعمالوں میں عربی زبان میں کس طرح یہ لفظ بنایا تھا انہوں نے ایک درد خرد ہو جاتا اس کے اوپر بہرحال مزاجی سا زنجویر کہاں سے آتی ہے یہ مشروب ہے وہ چشمہ ہے یہاں اس چشمے کے متعلق کہا تھا یہ فجر رون وہ اس چشمے کو اپنے دل سے اکھاڑ کر ہار کر لائے گی نشر سے رہے گا وہ چشمہ بات ہو رہی ہے اس قسم کی جیسے ایران کا نقشہ کیسا جا رہا ہے؟ الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے کہ جس کے اندر اسلام کی ساری تعلیم چلی آ رہی ہے یہی نہ سمجھ لینا کہ وہ باہر کے نہیں چشمہ ہے وہاں سے آئے گا وہ تو آئے گا ہی وہ تو ضروری چیز ہے دنیا کی چیز ہے لیکن یہ چشمہ وہ ہے جو تمہارے کلچ سے سوچنے کا یہاں یہ کہا کہ یہ چشمہ وہ ہے آپ کو یاد ہے کہ قرآن کریم میں سورائے ماہول نے یہ کہا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں شر کے لگ جایا کرتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر طاقت قوت والا جو ہے جس کا بات چلتا ہے یم نہ جس ریزل کے چشمے کو بہتر پانی کی طرح رواں بنا جانا چاہیے تھا ہر ضرورت مند کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ اس پہ بند لگا کے اپنے لیے اسے روک دیتے ہیں دوسروں کو معروم کر دیتے ہیں اس سے وہ شر پیدا ہوتا ہے جو اڑ کے لگا کرتا ہے ابھی یہاں تو غنیمت ہے وہ وقت نہیں آیا دنیا میں جہاں بھوکوں نے اٹھ کے پھر جو فساد برباد کیے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ شر کیسے اڑ کے لگا کرتا ہے یہ کہا تھا قرآن نے کس کے لیے alladina, یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی فریدا ادا ہو گیا تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے دھوکہ میں اپنے آپ کو سمجھ تو یہ ہے کہ یہ اٹھنا اٹھنا اور بیٹھنا خریدنا رکھو سجود بس یہ ہے نماز یہ کیسے اپنے آپ کو سہیت دے لیتے ہیں دوسروں کی نگاہوں نگاہتی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں اور یمن الفیت یہ ہے کہ جس رل کے چشمے کے پانی کو ہر ایک کے گھر کے سامنے سے گزرنا چاہیے اس پہ بند لگا لیتے ہیں اور اپنے لیے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں یہ ہے وہ نمازی دن کے لیے تو دادی ہے یہ تھا یہاں کا جو معاشرہ یہ کام کیا ہے جنتی معاشرہ اس میں وہ جو چشمہ ہے اس کی کیسی یہ ہے سن سبیلا وہ جاتا ہے تو راستہ پوچھتا جاتا ہے کہ بھئی وہ گلاب گلی کہاں جاتی ہے وہ کلاب راستہ غریب کا گھر کس پر میں نے اُن جانا ہو یہ مجھے بتاتے جانا سن سبیلا پوچھتا راستے وہ پوچھتا ہوا جاتا ہے وہ خود پوچھتا ہے راستہ اس گھر کا کہ جہاں پانی کی ضرورت ہے قرآن کے الفاظ ہیں وزیر قرآن کی اس طرح ہے. سال سریل یہ تو نے نہیں دیکھا کراچی میں ایک پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوا تھا سال سریل متاثرہ ہمارے سات ساری افطاٮٔ پر یادی ہوگی جب وہ مسلم کی اصطلاح وہ ہو گئی کسی تو یہ سب سفید کیوں نہ ہو گئی ہو سمجھ لیے اس لیے کہ وہ تو اب کہیں ہے ہی نہیں ناپید ہے کہ جو خود پوچھے کہ پیاسا کہاں ہے مجھے اس کا گھر بتا دینا مجھے اس کا گھر بتا دینا یہ اس تشرے کا پانی جسے جس آپ کہیں گے کہاں سے آتا ہے ایک ریفرنس یہ بھی ہے, ہے چھبیس تاریخ ایک ایک لفظ میں قرآن مان بھی چل رہا کرتا چلا جاتا ختاب ہو اس کے اوپر جو سیل کیا ہے اس کو تو مسک سے کیا ہے. مشک جسے ہم کہتے ہیں اس کو لسک کرتے وہی زنجیل والی بات جو ہے قاع کے لیے مزاج جو ہوں تسمی ہمارے ہاں تو یہ لفظ جو ہے وہ جب پہلی لڑکی پیدا ہوئی تو ندیل نام رکھ دیا پھر اس کے بعد اور پیدا ہو گئی وہ سکیم رکھ دیا پھر اور زیادہ ہو گئی یہ تسلیم ڈال دیا کوئی کام آتا ہے یہ چھج ہے یہ جو چشمہ ہے تسمیم کہتے ہیں جو اوپر سے نسیم نام رکھ دیا پھر اس کے بعد اور زیادہ ہو گئی وہ سیم رکھ دیا پھر اور زیادہ ہو گئی یہ تسمیم ڈال دیا کوئی کام میں آتا ہے یہ چھج ہے یہ جو چشمہ ہے تسمیم کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف آئے کے لیے نڈول کا لفظ تھا بارش کے لیے نڈول کا لفظ تھا یہ چشمہ ہوا جس کے لیے تشمیم کا لفظ ہے آپ شار کی طرح اوپر سے نیچے آیا بلندیاں اس کے اندر ہیں اس کا جو سورس ہے اس چشمہ کا وہ بلندی میں واقع ہوا ہے وہاں سے تمہارے ہاں آتا ہے اور پھر راستہ پوچھتا ہوا ہر پیاسے کی پیاس میں جاتا ہوا آگے چلا جاتا ہے اس کے لیے جو کہا ہے کہ یہ مزاج جس کا یا خطام جس کا ہے موہ سیل کے اوپر مشکل لگی ہوئی ہے مزاج میں تھوڑی سی آمیزش کر دی گئی ہے زنجویڑ کی تاکہ کور سے اور लिए سے कुछ किया गया لیے یہ کچھ کیا گیا ہے زیادہ کا ہر جتنا سل یہ اس ہے کہ زندگی کی شاہراہ کے اوپر اقوام عالم میں جو آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ اس سے آگے بڑھ رہا ہے یہ اس لیے یہ مصروفات اور جنت کی عائشیں دی جا رہی ہیں یہ منافعت کے لیے ہیں آگے بڑھنے کے لیے ہیں قوموں کی زندگی مومن ہے بالائے ہر بالا کرے مومن کی کام یہ جتنا تو بلندی کے اوپر ہے اس سے بھی بلند اس لیے کہ پہ وہ غیر ہم سرے اس کو پیچھے رہ جانا تو ایک طرح ہوا اس تو غیرت یہ بھی نہیں برداشت کر سکتی کوئی ہم دوست اس کے ہو جائے وہ آگے جاتا ہے بلندیوں پہ جاتا ہے مزاج من اے یش رب بے حل مکر کے لیے پھر فص وہ تنافس جس نے آگے بڑھنا ہے وہ آگے بڑھتا ہوا چلا جائے تراسی بٹا چھوائی مزاجیلاسم کا فلیلا و یتوفوں اور پھر واپس لیے جنت والوں کے ہاں ان کے اہل و عیال میں سے بھی ہوں گے لیکن صرف وہ جو جنت میں جانے کے گس ہوں گے صرف بڑے باغ کا ڈیٹا ہونے کی جیسے نہیں جنت میں پہنچ جائے گا یہ تو نسبت کوئی شاہی وہاں نہیں ہے یہ دریلا فلاں ابن فلاں چیزیں ہیں وہ خود مستحق ہوں گے تو نقشہ ایک کا ہے نا یہ چاہے گا نا انسان خود ہے بیوی بچے بھی ساتھ ہوں گے تو ان سے کہا ہے کہ یاد رکھو ان کی مجاز کا بھی فکر کرو جب اس صورت میں تمہارے ساتھ ہوں گے تو اس قسم کے جو بچے تنمن سبانا خوش دل ساز اخلاق یہ بھی وہ ساتھ ہوں گے وہاں تم ان کو دیکھو تو ایسا نظر آئے جیسا چمکتے ہوئے یعنی یہ موتی سے تصویر جو دی جاتی ہے بے دار تیرت جو ہوتی ہے وہ اس کی تصویر دی جاتی ہے موتی درخشندہ تابندہ گوہر گوہرے تابندہ ہم نے یاد ہے کہ میرا ایک ایک میرے کا نام ہے گوہرے تابندہ اب یہ فارسی زبان کا لفظ عربی میں وہ جو آ جائے گا یہ کشمن استعمال ہوتا ہے بے داغ سیرت کے لیے <تصفح> اس قسم کے وہ نوجوان بیٹے اولاد بھی ساتھ ہوگی اور پھر منظور کا واسطے یوں تو ویسے ہی موتیوں کے لیے آتا ہے دکھ رہا ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ان گھر والوں ہی کے لیے نہیں کہ چار دیواری میں بند کر کے ان کو رکھ چھوڑا ہوا کہ باہر نہ نکلنا اللہ بابا رہ جائے گا دا بچوں کو ہم تو ڈراتے ہیں نا ان کو یہ سورت نہیں ہے معاشرے کے اندر جن ان کو معاشرے میں پھیلایا ہوا ہوگا وہ ہر جگہ جا سکیں گے آ سکیں گے یعنی وہاں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کسی طرح سے غلط قسم کی تربیت کی چیزیں بچوں کو متأثر کر جائیں گی بار نہ بھیجو ان کو بابا پتا نہیں وہ معاشرہ کس قسم کا ہے وہ تو, تو سارا معاشرہ جنت ہوتی جنت میں کوئی گوشہ بھی جاننا نہیں ہوتا جیسے جانم کا کوئی گوشہ بھی جنت نہیں ہوتا لو لو منسوخ اب یہ سارا کچھ کہنے کے بعد رائے تھا سما رائے تھا نئی مو ملک کبیرا اب آ بات کیا کچھ مجھے اکثر دلال اور جمال دو ہی چیزیں ہیں کائنات کے اندر آسائشیں زیبائشیں آرائشیں یہ ایک طرح یہ جلالیاتی چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ مملکت قوت اقتدار یہ جلال کی چیزیں قرآن کا خدا جو ہے عزیز حمید ہے ساید قوت بھی ہے مستحقی ہم دو سو داعث بھی ہے کہا کہ اس معاشرے کو تم دیکھو گے پھر دیکھو گے بار بار دیکھو گے تو دونوں چیزیں وہاں نظر آئیں گی آسائشیں اور زباہ بھی نظر آئیں گے کنو کو جب میں نظر آئے گا ملک مملکت نظر آئے گی بہت بڑی مملکت نظر آئے گی یہی جو شہر مکے مکہ مدینے والے جو تھے چاندی سالوں کے عرصے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کو دس لاکھ مربع زمین پر مملکت مشتمل کی چند تینوں سالوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیئیس لاکھ مردہ میل پر سارا ایران ادھر سے رومن کا وہ حصہ بازل چینی جو طرف کا امریکر کا علاقہ ہو ادھر بلوچستان تک کا علاقہ ذرا آگے چل کے ہم جو کہتے ہیں وہ تاریخ آہستہ آہستہ انکشاف کر رہی ہے کہ کے زمانے میں تو تین تک پہنچے ہوئے تھے. عظیم مملکت جس کے بچے خچے ٹکڑے جو ہیں آج بھی دنیا میں چوالیس آزاد مملکتیں مسلمانوں کی ہیں انہیں کے پھیے ہوئے ٹکڑے جو ہیں ان کو امراثی کر رہے ہیں یہ رد بات ہے کہ وہ مملکت صاہے کے لیے تھی اور یہ مملکتیں ہماری ساہے کے لیے ہیں لیکن پھر بھی وہ مملکتیں جو تھی وہ ٹوٹنے کے بعد بھی ان کی کیفیت یہ ہے, کیفیتی ہے؟ ملکن کبیر تو آپ دیکھیے گا کہ یہ کوئی فقیروں کی تکیا والوں کی خانخواہ والوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں ملک کبیر بھی اس کے ساتھ دیا جا رہا اس کے خلاف پھر ارب ایمان اور عمل سالیہ کا قرآن نتیجہ بتاتا ہے ملک کبیر سیاب سندس سیاب وسب وقت وہ دیکھیے وہی جو پیچھے سے چلی آ گئی تفاصیل پھر وہ آ گیا. رشم کے دبیل ریشم کے, کے باریک ریشم کے وہ وہاویرا میں یہ بڑا عجیب لفظ سیمانے اس کے تو بلندی کے ہوتے ہیں سارا جسوروں ان کے ہم کرنا ہے یہ سوار جہاں سے لفظ آیا یہ قرآن کی صورت جہاں سے یہ لفظ نکلا بلندیوں کی طرف لے جانے والی چیز ایرانیوں کے ہاں وہ جو شہنشاہ کے مکرم ہوتے تھے قریب ترین لوگ جیسے اکبر کے نورتن ہمارے ہاں مشہور ہے ان کے ہاں جو اس قسم کے مقرب ہوتے تھے ان کو وہ کنگن پہنایا کرتے تھے چاندی کے سونے کے وہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ شہنشاہ سے مقرر ہے جنہیں چنے ہوئے وہ لوگ سوچتے تھے یہ وہ ہے کہ جنہیں تم دیکھتے ہو کہ وہاں کے بلند ترین ہستیوں کی شخصیتوں کی سارے صوبوں جگہ والوں کی نشانی ہوتی ہے یہ نشانی اہل جنت کی ہوگی وہی الفاظ اور وہی نقشہ کہتا جا رہا ہے جیسا میں نے خبیل کیا جو ان کے سامنے اہل ایران کا تھا سکا ہوں رب ہوں اب پھر آئی بھاگوں پینے کے لیے کیا چیز ہوگی شرابن ڈرنک پینے والا کہورا جس سے سیرت میں تاسیز بھی پیدا ہو جائے جسے ہم شراب کہتے ہیں اس سے جو سیرت ہو پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے شراب ہے شرابن سہورا ہے اور ان سے یہ سب کچھ دینے کے بعد کہا کہ یہ کچھ خیرات کے طور پر نہیں تمہیں دیا جائے گا کہ آپ سے دو اور آنکھیں شرم آ جائیں نج. یہ بات نہیں وہ تو تم نے اس کو بگارا اپنے مزاج کے مقابلے کو بخشیش اس کا نام رکھ لیا بخش رکھ دیا اس کا جنت بخش میں ملتی بخشیش میں نہیں ملتی جنہیں آ جا پانا تو تم جلاؤ بکانا ساڑیوں کو مجھوا یہ سب کچھ جو ہم نے بتایا تمہارے اپنے امال کی جگہ تمہاری محنتیں جو تھی ان کو صرف بار کر دیا ہے ہم نے ان میں یہ پھل آ گیا بھرپور نتائج پیدا کیے ہیں تمہاری ساری کم اپنی محنت یہ بھرپور نتائج پیدا کر دیے ہیں یہ ہے جو تمہیں ملا ہے یہ جسے کہتے ہیں خدا واسطے کی یہ وہ نہیں ہے یہ خیرات کے ٹکڑے نہیں ہیں جو تمہیں دیے گئے ہیں یہ تمہاری اپنی محنت کا اجر ہے اور قرآن کا یہ جو معاشرہ جس کا ذکر کیا ہے اس معاشرے میں تو ریٹرن کمپنسیشن جزا بدلہ معاوضہ ویسا نیل انسان ان جمع کہا صرف محنت کا ہے سروائے کا نہیں یہاں بھی کانا سایوں پر مشہور ہے تمہاری جو لیبر تھی تمہاری جو محنت تھی اس سے بھرپور نتائج پیدا کیے ہیں یہ جزا ہے اس کی معاوضہ ہے اس کا جو تمہاری محنت تھی یہ دیا ہے ہم نے اس اب یہ جو اس معاشرہ اس قسم کا کہا گیا ہے اسے کس طرح سے قائم کیا جائے گا اس کے قائم کرنے کے لیے کننا نہ ادے کل تنزیلا اس معاشرے کے قائم کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تمہاری طرف پھر وہی نزول ہے اوپر سے نیچے آنے والی بات ناز کیا ہے اس قرآن کو ہم نے تمہاری طرف تنظیلا بتدری آہستہ آہستہ وہ اس لیے کہ اس معاشرے کو قائم کرنا تھا نیگیٹو سے نفی سے جہاں پورا معاشرہ وہ تھا جس کو قرآن نے کا معاشرہ بتایا ہوا ہے جس میں نبیت السلطنوں کی باسط ہوئی ہے اور کا وہ معاشرہ اس معاشرے کو اس معاشرے کے اندر تبدیل کرنے کے لیے تجریجی محنت کی ضرورت ہے یہ اور نائٹ نہیں آ سکتا یہ بائی ریولیوشن نہیں آ سکتا یہ بائی ریولیوشن نہیں آ سکتا تھا یہ ارتقائی طور پر ہی ادا اس لیے کہ اس کی بنیاد کی سیرت اور کردار نے تبدیلی کی کلب و دماغ کے اندر امتحان لانے کی یہ چشمے دل کے گہنائیوں سے گوبنے سے قوت کے طور پر تو آپ ایک تو بڑی بڑی چیز ہوتی ہے میں <coughs> آپ اس جسم کا انقلاب برپا کر سکتے لیکن وہ انقلاب نہیں ہوگا انقلاب تو وہ ہے جس میں قلم کی تبدیلی ہو اور قدم کی تبدیلی کے لیے الکتاب اب الحکم امر یذف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم جیسے سیکھنے والے فریدہ حضور کا بتایا کہ وہ تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی اصل و فکر کی اصل و ٹور کی اور کی اس طرح سے تمہاری سیرتوں کو پکیلا ڈرتا ہے یہ تھے وہ جسے ہم اہل جنت آپ یعنی وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے یہ معاشرہ قائم ہوا تھا یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا وہ تو جسے اس تاریخ میں ہم ویسے تو ان سے ایک ایک صحابی اپنا مقام رکھتا ہے اور تالے برابر کے مستحب سے سبری کو تعمیر کے لیکن جن کے ہاتھوں سے یہ مملکت اسنی قائم ہوئی اگر کہ عمر ضرورتوں کو دل کا بار بار وہ دے ہے وہ کس طرح سے کمر ابن خطاب سے فاروق کیسے بنے گی تو خود دکھتے ہیں اپنی یا تبدیلی کے مقدم مطلب. کی میں نکلا رات کو کہ دیکھوں رات کو ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے بجلی شراب پینے کے لیے خود بیان کر کے میں نکلا تو وہاں دیکھا کہ جہاں ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے وہاں کوئی ساری نہیں پتہ نہیں کیا وہ خاصہ ہو گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تو میں بڑا مایوس ہوا ہم معمول یہ تھا کہ اس کے بعد گھر دیر میں واپس جایا کرتے تھے تو میں نے کہا کرانی تو چلتی ہوں وہاں چار پھر باتیں باتیں کرے گی یوں تو پھر آپ کا سر بند تھا یہاں دور سے بیتا تو ایک شخص انداز نے عربی بھی کی بارت جو ہے پڑ رہا ہے بجلی کی طرف سینے نہیں اتر دیپکے سے ایک طرف خاموشی سے میں خراب ہو گیا کہ میری آٹ پا کے لیکن بند نہ کر دیں دیکھا تو وہ پڑنے والا محمد صلی اللہ علیہ سلم تھا قرآن کی رائے گیا اور میرے تبدیلی کا یہ نام ہے جس کے خلاف ہم نے اتنی نفرت لگائی گئی اور میں لٹ لیے پھرتا پھرتا رہا یہ ہے چھوٹ دیا کہیں مجھے دیکھ کے یہ بند نہ ہو جائے گیا تھا کا سماج خاروں کی روشنی تعبیر کا ماحول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سُناتا سلام عمر صلی اللہ علیہ ہوں حضور نے کیا، ساتھ کیا میں پیچھے پیچھے ہر تک پہنچا تو انہوں نے مرکز دیکھا مگر میرے متعلق مشہور تھا کہ میں ان کو پتہ کرنے کے وعدے کر رہا ہوں مرکز دیکھا تو کہا مگر اس وقت کہاں آئے گئے مگر آپ ہی کے پیچھے آ رہا ہے کتنی کی بات ہے کیا ارادہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ چونگے ارادہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے تھے اس سے بس نقصان نہیں ارادہ یہ ہے کہ آپ نہ یہ میں اسلام لاتا پتا نہیں کتنے چھبوں روز کی سوز لازمیوں کا یہ نتیجہ تھا جو عمر کی تکلیف میں پیدا ہو گئی تھا اور پھر وہاں سے تعلیم و تبدیل شروع ہوئی ہے یہ تو قدم امل ہے یہ زرتی میں ہم ان کتاب امن حکمت تو یوں یہ جو تھے عمر ابن خطاب کے بن بنتے تھے تنزیرہ بتدریج نازن کیا اور اس میں پھر یہ نہیں تھا کہ اپنے گزرے میں بیٹھ گئے اور تصویر پڑھنی شروع کر دی اس میں تو کوئی ہی نہیں ہوتی اور کوئی مخالفت ہی نہیں ہوتی فرسٹ دیر لہوک میں ربے کا بڑی مشکلات کا سامنا آئے گا خدا کے احسام کی عقائد میں بڑی مخالفتیں گی. بڑی مزاحمتیں ہوں گی استقامت سے ان کو برداشت کیے جاؤ بڑی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بذات ہوتے من ہوم آسمن او پپورا کوئی ایسا شخص یہ کیا بات ہے آسن کی اور کپور کی عام مانے تو اس سے کیے جاتے ہیں کہ کوئی شخص جو گنا گار کپور نہ چھپرا اس کی عتایت میں تھا گناگار اور نہ کی عتایت کے ساتھ یہ تو الفاظ اپنے اندر گہرائیوں میں کتنے مہامی رکھتے ہیں اس قسم کا نظام اس قسم کا حکومت جو تمہیں تھکا دے ایک لفظ جو تمہیں تھکا دے جو تمہاری صلاحیتوں کو مٹی کے نیچے دبا دیں ان کی عکاس نہ کرنا ہر انسانی حکومت میں حقولیت میں نہیں سکتا وہ اپنا قوم کو زیادہ کر دیتے ہیں جتنی وہ شکست لیتے ہیں جسمانی طور پر نہ تھکے تو ذہنی طور پر سب دیتے اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کی صلاحیت شگر میں نہ پڑھا یاد رکھنا اس چیز کو جن میں سے کسی کی ہدایت نہ کروں ورگ کو رشما رب دے کا بک لیلن مطلب یہ وہ آئےت ہیں جن سے صبح اور شام صبح کے کا نام لے آ کے کچھ حصے میں خوشہ کر وہ نماز کے اوقات اس طرح سے بہرحال میں نے جتنا کچھ قرآن کا مطالعہ کیا ہے پھر جیسا نماز قریب پچاس ہزار ہو گئے ہیں یہ متعین طور پر نماز کے اوقات قرآن سے نہیں ملتے بطور استباغ کو اس قسم کی آیتوں کیے دیتے ہیں صبح شام اور और کے کسی حصے میں تین یہاں سے دو کسی اور میں اس بات میں نہیں पड़ता جو کچھ امت میں ہوتا چلا آ رہا ہے میں ہمیشہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کو قیام رکھا جائے اس معاشرے کے اندر اور اس میں کسی قسم کا کوئی تبدیلی نہ کی جائے کوئی تقریر نہ کی جائے کوئی نیا طریقہ نہ اجازت کیا جائے یہ اہل قرآن جنہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ میری لڑائی सी پارلیمنٹ تین ہے ایک الگ فکر بڑھا دی وہ پانچ سے پانچ سال عمر کا گھرا گھر کھولا تھا جو تین سے تم نے ان کو بچا دی کیا یہ تبدیلی کر کے تم نے سلاد کے مخون کو اگر تم باہر لے کے آتے تو کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتے بار میں کیا لے رہا کہ وہ اس جو بات ہے وہ اس میں رب دے کا خدا کی صفت مغوبیت کو عام کرنے کے لیے صبح شام رات کے تو کس طرح میں چلے گا یہ تو وہ ہے حق برنے حکمے رب دے جس پر اس کے کاموں سے کھڑا ہونا ہوگا یہ نماز کے تین ہوں پانچ ہوں دس ہوں کتنے بھی ہوں اس میں کام مزاحمت کرتا ہے اس کے لیے تو حضرت اگرام نے اپنی کام سے کہا تھا کہ تمہیں مجھے اجازت دو تمہیں یہ چیز تم تم کی مخالفت تو نہیں کرو گے میں سلاد اپنی کام کرنا چاہتا ہوں نظام نہیں سمجھ گیا ہم اپنے طریقے کے اوپر تم پورا پاٹ کرنے لیتے ہم اپنے طریقے پہ کر لو اور جب انہوں نے کہا سلاد کا نظام قائم کیا تو انہوں نے کہا کہ گیا ہم تو سمجھ گئے تھے تو تم کوئی بکتی اس قسم کی, کی کوئی چیز کرتے رہ تمہاری صلاحت کو ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو اپنے مرضی کے مطابق کریں. یہ کیا سلاح ہے تمہاری کہا کہ صلاح یہی ہے تو یہ یہ چیزیں تھیں جس میں خاص میر کے رک میں رکھ دیتا نمازیں پڑھنے کی اجازت تو انڈیا میں ہمیں انگریزوں کے ماننے دی تھی آج وہاں ہندو کی سیکولر حکومت میں بھی مسلمانوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی اس میں کون سی استفامت کی ضرورت ہے کون سی وہ طویل ہے کہ جس میں مخالفتیں مزاحمتیں سیلاب کی طرف عمر کی آ جاتی ہیں اجازت نہیں وہ دیتی خراب یہ تھی کہ کسی انسان کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے یہ بھی خلاف اس کی اجازت کوئی حکومت نہیں دے سکتی منا تو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ہے کہ اسلام ہے آزاد کہ یہ فرق یہ ہے یہ جو مخالفت کرنے والے ہے یہ جو پیش پاؤ زیادہ مساد ہوتے ہیں جھپٹ کے جلدی سے حاصل ہو جاتے ہیں سور روپیہ جمع کیا اور اس کے بعد 10% لے لیا ادھر سے کچھ مال لائے سو روپے کا لائے ہزار روپے میں بھیج دیا کرسٹم بچایا اور چونکہ بچائی یہ آج نہ سارا کچھ جلدی سے سمر کے جو لے رہا ہے آدمی بتائیے یہ ان کے سامنے اور وہ یومن شقیدہ وہ جو بہت اگر جو وہ انقلاب ہے اس کو پتے کو چال دیتے ہیں. اس کی طرف نہیں جاتے دو تین آتے رہ گئے نان ودک نہ ہوں نہ بدل نہ بات ذرا مشکل کی آ رہی ہے. یہ جس قوت پہ جس اپنے پیپروں سے جیسے کہا جاتا ہے جن کے جی زیادہ اسباب کے اوپر اس کا ہم ناز کرتے ہیں اس کے بعد پہ مخالفت کرتے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا یہ قوتوں کے اسباب پیدا تو ہماری کیے ہوئے ہیں ان کو ہم اگر قدر کرنے دیں ان کے پاس تو نہیں کچھ نہیں سکتا وہ راش سے نہ بدل نہ ہم تبدیلا ہمارے قانون مقافات کی روح سے یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ ان کی جگہ ہم دوسری قوم دے آئیں ہیں میں کئی مقامات دیکھا ہے یہ انہیں سے نہیں کہا تھا جو تفارے عرب سے ہم سے بھی کہا ہوا ہے قرآن نے کہ ایمان کے بدھئی مسلمان کہلانے والوں اگر تم نے یہ نظام قائم نہ کیا تو تمہاری جگہ دوسری قوم آ آج جائے گی جو پھر ایسے نظام کو قائم کرے گی ہم نے اس طرین دوسری کون کو بھی ہم لیا ہے جنہیں ہے تم یہ ایک ایسی بات ہے جس کے ہم بتاو نصیحت تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اس سے سبق حاصل کرو عبرت حاصل کرو فہن شراب کا ہوا ادارہ نہیں سلی گا پھر اس کے بعد جس کا جیتا ہے نے رب جانے والے راستے کے اوپر چلنے کے لیے جس کا جیتا ہے فہمان اور آگے ہے وہ جو بات لگ رہا تھا دو منٹ کی اجازت جادوسی مانگوں گا دو تین مقام پہ جی آتا ہے لما تو شاہ شاہ قرآن کریم نے سارے قرآن میں یہ ایک ہی انسان کی خصوصیت بتائی ہے کہ اس کو ہم نے آزادی دی ہے اختیار کی دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی کسی سے ساری ذمہ داریاں اس کی آیت ہوتی ہے کمان شاہ کے میں یہ ہے جو چاہے جا کر پمن شاہ سر جو امن شاہ جس کا جی چاہے اس کو تسلیم کرے جس کا جی چاہے اس سے انسان کرے یہ سارے قرآن کی تعلیم جو ہے یہاں بھی تھا پمن شاہ آگے جو آیا تھا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن کی ساری عمارت جو ہے ڈھیر کر کے رکھ لی جاتی پمات شاہ ہلدا رہیں گے شاہدہ کہا کہ جس کا جی چاہے جس جو چاہے یہ فی راستہ تیار کر لے ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن یہ تو خود کو کر ہی نہیں سکیں گے چاہے سو سکیں گے جو خدا کرے گا جن سکتا وہ سارا تو آدمی جو کہا ہے کہ جس کا جیتا ہے یہ کرے گی جی. کہا کہ نہیں نہیں وہ ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ کیا چاہے غلط راستہ اختیار کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ہم کراتے ہیں آپ کو یاد ہے خدا کی خداسی ہے معذرت نصیب المزلبی کا گمراہ کرنے والا ہم اس یہ خود تو خود اپنے اختیار سے کچھ نہیں سکتے ہم جو چاہتے ہیں یہ چاہیں یہ وہ چاہتے ہیں چاہنے پہ خدا کا انتظار قائم کر دیا تو وہ آزادی کہاں رہی انتخاب کہاں رہا آپ کے یہاں سواری نہ رہا ذمہ داریاں گی اس کے بعد یہ ہے کہ ہم تمہیں جاننے میں دے یہ وبا کشا ہونا اللہ انشاءاللہ شاء اللہ کے فائدے کی روس سے اس کے یہ مانے گئے اور اس کے اچھے یہ مبرین نے بھی یہ مانے کی کہ تمہیں چاہیے یہ کہ وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے کیا پہلے کہا کہ جو تم نے جی جو, جو چاہے جو ان راستہ جی چاہے اختیار کر دے یہ تمہاری مرضی بھی ہے لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے کہ تم چاہو بات کہا کہ کہاں چلیے انسان علیمن حکیمہ اس لیے جو خدا ہی ہے جس کو صحیح ہر بھی ہے اور وہ لکھ بھی جانتا ہے تو جو اس نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ تیار پیار لو تو تم یہی چاہو یہ تو میں یہ چاہیے رحمت ہے ہی صرف یہ آتا ہے جہاں یہ کرتے خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہوں جس کو چاہتا کر لیتا تو ہمارا اس میں کیوں رکھتا ہے جو چاہے اس کی رحمت میں داخل ہونا تو اس, نے اس میں وہ اس رحمت میں داخل کر لیتا ہے وہ ظالمین علیمہ اگر جو خود خدا نے چاہت... یہ کہا تھا کہ تم یہ چاہو وہی بات ہی تو پھر ظالمین کہاں سے آگئے جو چاہتا ہے اس کی رحمت میں داخل ہونا وہ اسے وہاں داخل کر دیتا ہے اور ظالمین جو ہیں ان کے لیے ایک درد دردناک خذاب ہے ظالم تو پھر آپ کو معلوم ہے قرآن کی ہے اس کے معنی ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں ظلم کے جس چیز کو جس شخص کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے وہ وہاں اس مقام پہ نہ ہو دوسرے کا مقام چھین کے وہاں بیٹھ جائے تو زالیم کے لیے آزاد علیم ہے پورا اتحر آج ختم ہو گئی ہے گیزال آئندہ دس میں ہم آئندہ دس کا تو اعلان کرنا ہے پھر صورت آئے گی وہ شراب کی ہمارے سامنے کب بنا سکتی